یاد ہونا گردان چہرے کے بیٹی موہن جمینا اور چاروں اور بیٹی ہاتھوں اور گاؤں اور چہرے کی چمک والے چمک میں آدمی ہندو کی آسان ہے میںفا کرے اپنی اس کی نہیں اپنی چاہیے بس وہ کر لے چاہیے کہ نہیں بس وہ کر لے یا لازم ہے کہ وہ کر لے بس لازم ہے وہ کر لے متفقہ ملب کو یہ ہیں و عائشہترمیہ کا اعلان فرمایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ بہت کریم بنو بے ثناء انہیں وادار جھلی وقولی و بشانہنی کو دیو تھا فرمایا عائشہترمیہ کا اعلان کرتے ہوئے پسند تھا ان کو آگاد کرنا اپنے چوٹا پہننے میں واتاور چوری کمی کرنے میں واتاور فالو بوری اور شہنی کی چھڑی اور اپنے تمام کام کرتے ہیں مستفا کرنا کو وہاں بڑے جب تم کرو کرو سب ہزار روپئے کرو تم بیما مینی کوئی چاروں نے موسفا اور صحیح کہ محل شروع ہوگا مرتا ہے افغان شہران نے ادو کیا پر گھر بنا اپنی بولیوں کا اپنے مامے پر اور اپنے مامے کا موزوں کا موضوع کا ان جاد يکنے عبد اللہ نبی اللہ تعالی عنہهما سیپاتی اج جن نبی نبی جی تمام وسلم فرمایا اے غذا وہ بما بابم وہ دی احراج مثال یہ ہوا تھا بنا دل امین وہا کو بیسا حج کے بیس فیفا کی حج جن نوی نو के کے حج کے طریقے کے بارے میں کہا انہوں نے شروع करो شروع کرو بیمہ بیمہ بدھا ہوا ہوگی جانچ اللہ نہیں ہو گیا ہے لفظ امر کے لفظ کے ساتھ امر کے لفظ کے ساتھ اور وہ اندہ مسلم مسلم اور وہ مسلم خبر کے خبر کے الفاظ کے ساتھ یعنی یہاں پر ہے نا ابداؤ سیگا امر ہے وہاں پر ہے اب میں شروع کرتا ہوں بیما بادا اللہ پھولاری ہوتا نہیں ہوتا نہیں اتنا دن رہی حضرت جاتے مندرم تھے سب بہتے کو گھماتے ادا ہمیں اپنی پولیوں پر صحیح فرار دیا ہاں ضعیف سند کے ساتھ اس کو نکالا بھی اس, زید سے اس کو دار پتنی نے روایت کیا ہے دار کتنی <وطن> دار پتنی مزاح مضاف مضا نہیں ہے یہ مرکب اضافی نہیں ہے وَاَنَا نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ حضرت جس جس اللہ وسلم نے اور ابو داودی نے اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور ناaph... اسی کو نہمر احمد نے ط مطرق اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے انہوں نے کہا میں نے دیکھا بڑے کو چھوڑتے تھے جدا جدا کرتے تھے گلی اور ناک میں پانی को کوئی گلی ناک میں پانی چڑھانے کو نکالنے اور کس کس نے پڑھنا ہے آگے کس کس نکاری ہے پہلے نمبر پہ پہلی بیس قسطیں پڑ گئی پہلی والا کوئی نہیں ہے دوسری قسط اور تیسری چوتھی پنجو پہلی کا کوئی والی بارت نہیں ہے چلو جی پڑھوز نہیں ہے حضرت علی رسی اللہ ملدو کے طریقے کے بارے میں یہ وہ کلی کی اور ناک جھاڑا تین مرتبہ کلی کی اور ناک چھاڑا تین مرتبہ یو مز میدو یون سور کرتے اور ناک جھاڑتے گولی کرتے اور ناک جھاڑتے گلتے کافت کو کہتے ہیں اس حتیلی کے ساتھ ہتھیلی کے, کے ساتھ اور رکھ وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفا کی علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بوزو کے طریقے کے بارے میں مز مادا پھر آپ نے کلی کی کیارا سارا سلاتن اور ناک کو جھاڑا تین مرتبہ میدو وہ کلی کرتے تھے یون سور اور ناک جھاڑتے تھے منل کب سل اس ہفیلی سے منہ الماء جس سے وہ پانی لیتے تھے اخاجہ ابو داود اب نساری اس کو ابو ابودا اور نسائی نے نکالا ہے یعنی جس ہاتھ سے پانی لیا ہے نا کلی کرنے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے اسی ہاتھ سے ناک جاڑتے اور کلی کرتے سما ما مجا یہ سننا کیا سیکھا سما ہر سے اٹس ہے کر گئے فیر ماضی معلوم باپ تن سارا یہ تن سی ہوا کیا تھی گئے موزا... سلاسن, کیا تھی گئے؟ سلاسن, سلاسن عدد ہے اور मजमीजू کیا سی گا ہاں جی مزارے معلوم باب مز مارا یو مز من تمز مارا تمز مارا یا تمز مارو سے ہے اور مز ملو مز مارا یو مز ملو آگے پڑھیں جی اگلی جی اونچی آواز سے عبد اللہ ابن زید سے روایت ہے یہ کیا ہوا ان کا مانا یہ ہوتا ہے روایت ہے سر جنہیں میں سنانا کہا پرو وہ ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترجمے میں ان کیوں کیسے ان ہوئے روبیا ہوتا نا روبیا ان عبد اللہ عبد عبداللہ بن زید سے روایت کی گئی ہے عبداللہ اردو کے طریقے کے بارے میں اردو کے لفظ دیا ہے نا اس کا بھی سرما کرو دلوقتي دلوقتي ایک ہی ہتھی سر آتا ہے اور یہ تین بھر کیا عبداللہ بن سید رضی اللہ علو عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بودو کے طریقے کے بارے میں یادہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل کیا فامز ماضا تو کلی کی وسطن شاخا اور ناک میں پانی چڑھایا من کفن سن ایک ہی ہتھیلی سے یفعل فل کا یہ کام کرتے تھے آپ تین مرتبہ متافا علیہی ہی یعنی تین مرتبہ کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا ایک ہی کے ساتھ پیچھے آیا نا یب صرف بیر المد مد ابل ٹھیک ہے لیکن وہ سند گئی ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ایک ہی چلو میں پانی لیا تھوڑا سا کلی کرنے کے لیے منہ میں تھوڑا سا ناک میں پھر اسی کے ساتھ ناک کو چھاڑا کلی کی ہاں جی تو یہی طریقہ ٹھیک ہے ایک ہی چلو سے کلی بھی کرنی ہے ناک پہ پانی بھی چلانا ہے جو الگ الگ کرتے ہیں نا وہ نہیں کام تھی ایک وہ روایت پیش کرتے ہیں یہ فرید والاستنشاق اس کے الفاظ کہ اور اس دن کو مفرد کرتے تھے اس کا وہ معنی کرتے ہیں الگ الگ کرتے تھے اگر اس کا معنی الگ الگ لے لیا جائے تو پھر تو معنی بن جاتا ہے کہ الگ الگ کرنا لیکن یہ فرید المزملہ طب شاخ کا مانا اگر مفرد کرنا ایک مرتبہ کرنا لے لیا جائے پھر وہ معنی نہیں بنتا تو یہ تو بڑی واضح ہے من منکفن واحدات ایک ہی سیلی لیسے تو یہ زیادہ اہدا بہتر یہی ہے کہ ایک یہ چیلی کے ساتھ پانی لے کے ایک ہی مرتبہ تھوڑا سا منہ میں کلی کے لیے تھوڑا سا ناک میں ناک جھاڑ دیں صاف کرنے کے لیے تو یہ یفعل کا خلاشن اپنا دماغ حاضر رکھا کرے نا دماغ کو بھیج دیتے ہیں اپنے گاؤں میں گوانڈن کے ساتھ تو وہ پھر کام خراب ہو جائے مرد ماضا و سن یہ استن شاخا یہ کیا سیکھا ہے استن شاخا من کفن واحداتن واحدہ تن کے واحد واحد نیچے زیر کیوں پڑی ہے صفت ہے کف کی کف موصوف واحدہ صفت موسو صفت کا عراق تو سوال یہ ہے کہ موصوف صفت کے لیے مطابقت ضروری ہے کن کن کاموں میں واحد تثنیہ جمع معرفہ ناکیرا رفا نصب جار اور وہ تو آگے نام آرفانہ کرا اور ترکیر و تانی یہاں پہ کاف اور واہدہ تین ترکیر و تانیس کی مطابقت ہے ادھر جسم کے جو آزاد دو دو ہیں جسم کے جو آزاد وہ مونف استعمال ہوتے ہیں آنکھیں کان ہاتھ پاؤں یہ مونف استعمال ہوتے ہیں یا فہل وغالی کا سلاسن سلاسن پر زبر کیوں ہے یہ منسوب کیوں ہے تمیز ہے کس سے تمیز ہوتی کیا ہے ابہام کو رفع کرے دور کرے پوشیدگی کو ختم کرے اب یف عل وہ یہ کام کرتے تھے اب اس کام کے اندر جو ابہام تھا اس کو اس نے رفا کر دیا سلاسن غالی کا سے متفقن علے ہی آگے پڑھیں جی رن نبی یو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ بھی پ Hmm. وعن آناسن وعن آناسن. انس نہیں پڑھنا انس نون پر کیا ہے زبر, زبر. وہ انا سن رضی اللہ کالا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم راجولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو ففی قدمی ہی اور اس کے پاؤں میں مثل الدفری ناخن کتنی جگہ تھی ناخن کے برابر جگہ تھی لم یو سب نہیں پہنچا تھا اس کو پانی ناخن کے برابر جگہ پاؤں میں خشک تھی آپ نے فرمایا ار واپس جا فاحسن سین آکا تو اچھا کر اپنا وزو واپس جا اور وزو اچھی طرح کر ابو داود اور نسائی نے نکالا یعنی کہ ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو بھی وزو نے دوبارہ دوبارہ کرے گا نماز پڑھ لیا تو نماز بھی دوبارہ دہرائے دو گا اگر تو معاملہ ہے کہ ابھی وضو کے آزاد دھوئے ہیں اور گیلے گیلے ہیں اسی پانی کے ساتھ اس کو گلا کر لے معاملہ کلیئر ہو جائے گا لیکن اگر اگر وہ خشک ہو جاتے ہیں تو پھر نئے سرے سے وضو کریں یہ پاؤں چونکہ آخر میں ہی دھلتے ہیں اینڈ میں تو گیلا گلا ہے تو کر لے اب جس کا وہ چہرہ خشک رہ جائے دوبارہ سے وہ کرے گا چلو ترجمہ کیوں یہ بھی آپ کا قصور ہے وہ اور انہیں سے یعنی انس رضی اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کرتے تھے ایک مد کتنا ہوتا ہے پانچ سو اور پچیس گرام کا پانچ سو پچیس گرام کا ٹھیک ہے وہ تاثر سات امداد اور دوسرا کہتے تھے ایک سا سے پانچ مد پانی تک ایک سا ایک سا میں چار مد ہوتے ہیں کتنے چار مد اس کا وزن کتنا بنے گا اکیس سو گرام الاخم ستی امداد پانچ مد تک تو پانچ مد اگر ہوں گے تو پھر وزن کتنا بنے گا چھبیس سو پچیس گرام کتنا چھبیس سو پچیس گرام زیادہ جب کہا جاتا ہے کہ اتنے سے اتنے تک اس کا مطلب ہوتا ہے کم از کم اتنا زیادہ سے زیادہ اتنا جب تک صرف بیس سال علاقہ کم از کم ایک سال اور زیادہ سے زیادہ پانچ موت ہاں امداد یہ مد کی جمع ہے امداد امداد نہیں وہ تو اکرام ہو جائے گا نا مسٹر یہ جمع ہے افعال چلیں آگے ماں من کوئی ایک نہیں جو وزو کرے <mweetété> <kum> مگر خود جائیں گے اور وہ انن عمارا ررضی الله عنوقال امر ررضی اللهہ عننوں سے روایت ہے کہتے ہیں حالالہ رسول اللہی صصل الله عليهے ہی وصللہ ما رسول اللہ صصل الله عليهے ہی ووسلم نے پرمایا ما من من آاحدن یا تع تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے وضو کرے پہیس بھھ وو اور۔ اچھی طرح سے وزو کرے یا ودا وزو کرے فیصب آ وزو اس واغ کے ساتھ اچھی طرح کرے سم سم پھر کہ شریف اللہ اچھ اللہ محمد عبد ہوا رسول یہ دعا پڑھے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی مابود بار حق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی محبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول, رسول رب ہیں رب تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑے اللہ مگر فتحت لہو اب واب الجنت سلمانیہ اس کے لیے جنت کے ساتوں آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں فتحت کھول دیے جاتے ہیں لہو اس کے لیے ابواب الجنت اس جنت کے آٹھوں دروازے ید من عی ہا کو داخل ہو ان میں سے جس سے چاہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو اخراجہ مسلم اس کو مسلم نے نکالا ہے و ترمدی اور ترمدی نے و زادا اور ترمدی نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں اللہ وجال من طبابین اے اللہ مجھے بنا دے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھ کو من المتحرین خوب پاک رہنے والوں میں سے تو یہ دعا اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ اردو اللہ شریق اللہ اشد اللہ محمد ابد ہو اور کے بعد یہ دعا کرنی ہاں نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک جو وضو کرے مگر اس کے لیے یہ ہوتا ہے یعنی جو بھی وضو کرتا ہے اور یہ دعا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہی جنت کے آٹھوں دروازے ڈھول دیے جاتے ہیں آپ وضو کر کے یہ دعا پڑے تو یہ فضیلت ہے مطلب کیا نہ پڑھے نماز جب فرض ہوگی نماز کا ٹائم آئے گا تو پھر پڑنی ہے نا اب کوئی اس ٹائم مطلب ہے ساڑھے نو بجے ساڑھے آٹھ بجے وہ کوئی وضو کرے تو نہ پڑے نماز کیا ہو گیا <سؤال> ہاں <آہ سؤال> ہاں جنت میں جائے گا اگر کوئی اور شرارتیں نہ کی ہوئی تو کوئی اور کام خراب کیا ہو تو پھر وہ بھگتنا پڑ سکتا ہے